لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی رسول نو ہیلو سوف یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں اور جو اہلی کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی امر اَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لئے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے ان کی تبی المشر فیندین شل بری یقین جانو کہ اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں جزم جگری ہل ان خالی دینی ہے ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو